کر سکتا ہے بات سمجھے جی جی یہ دوسری اصطلاح تھی جس کو کہا جاتا ہے دلیل یہ لمبی اصطلاح تھی اس لیے ذرا دیر لگی ہے سمجھا اب یہ جی اصطلاح ختم ہے اس کے بعد اصطلاح ہے حضرت تنویر دعوی کیا کہتے ہیں جی تنویر دعوی, دعوی. میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات پھر مثال پرتے ہیں پر چنچالے پاک کے اندر اوپر دیکھو سمجھنے کے لیے تنویر دعوی کس کو کہتے ہیں بعض اوقات دعوے کا کچھ حصہ ذکر کر کے اللہ پاک قسم سے اور مخالف سے تسلیم کروا لیتا ہے بعض اوقات دعوے کا کچھ حصہ ذکر کر کے اللہ تبارک و وطالعہ مخاطب سے کیا کرتے ہیں تسلیم کروا لیتے ہیں اس کے بعد اپنی طرف سے پھر وضاحت شروع کر دیتے ہیں اپنی طرف سے چا کرتے ہیں اور بھی اس کے حصے جو ہیں نا بقایا حصے وہ بھی اپنی طرف سے ذکر کر دیتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ بھی مخاطب کے مسلمات میں سے ہے حالانکہ مخاطب نے ان کا اعتراف نہیں کیا ہوتا مخاطب نے اس دعوے کے ایک حصے کا اعتراف کیا ہوتا ہے تو اس حصے کا اعتراف کروا کر اقرار کروا کر بقایا حصے جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ پھر ذکر کر دیے جاتے ہیں یہ باور کرانے کے لیے کہ مخاطب اس حصے کا بھی معتقد اور قائل ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تنویر کا من ہوتا ہے نو را تنویرن تنویر کا من ہوتا ہے روشن کر دن وضاحت کرنا واضح کرنا کسی بات کو تو چونکہ اللہ تبارک مطالعہ اپنی طرف سے بقایا حصہ ذکر کر دیتے ہیں نا وضاحت کے ساتھ تو وہ مسئلہ اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں تنویر دعوی کیا کہتے ہیں پھر آز کر رہا ہوں کہ دعوے کا کوئی ایک حصہ ایک جزب مخاطب سے تسلیم کروا لیا جائے اور پھر اس کے بعد بقایا حصوں کو اپنی طرف سے وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں تنویر دعوی بات سمجھ رہی ہے اب کھولو صحیح حامم زخرف ہے پارا پچیس ہے میرے خیال پارا پچیس حام ظخرف ركو نمبر 1 ابتدا ہے حمز زخرف حمز زخرف ہے نا یہ کھڑا ہے والل انسان تہم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العظيم والعليم نمبر جو ہے نو ہے ستر نمبر تین ہے سفا نمبر چار سو بیالیس ہے ستر نمبر تین نظر آ رہا ہے ستر نمبر تین ہے سفا نمبر چار سو بیالیس ہے چار سد چہلو دو سمجھا مل گیا ہے حافظ غیر حافظ سب کو مل گیا وہ جو آخر میں ساتھی بیٹھے ہیں توجہ ہے نہیں ہے بھائی سرحدی بزرگ ہو اب دیکھو صحیح وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا السَّمَاءَ مَا هُمْ بِقَادِرِينَ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مِمَّا تَرْكَبُونَ ابْدِخُوا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر پوچھو آپ ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو البتہ ضرور ضرور کہیں گے پیدا کیا انہیں العزیز العلیم نے یہ دعوے کا ایک حصہ اللہ نے منوا لیا ان سے دلیل اعترافی ہے نا یہ کون سی دلیل ہے آلہ سبھیل صرف خلقت سماوا و ارض کا ذکر ہے بس آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا لن خال <هُنَّل> وہ ضرور کہیں گے کہ ال العلیم نے انہیں پیدا کیا یہاں تک ان کا اعتراف ختم ہو گیا اب آگے اللہ پاک اپنی طرف سے وضاحت کر رہے ہیں ہاں وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور کیا تمہارے لیے اس کے اندر راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ اور وہ ذات پاک جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ پک پھیلایا ہم نے اس کے ذریعے شار وغیرہ آباد کو اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے اور وہ جس نے پیدا کیا تمام اقسام کو اور بنایا تمہارے لیے کشتوں اور جانوروں سے جن پہ تم سوار ہوتے ہو اب ال عزیز العلیم تک تو ان کا تسلیم کرتا تھا با تھی بات آگے اللہ نے اپنی طرف سے تنویر کر دی ہے وضاحت کر دی ہے یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات, یہ بات, یہ بات کہ یہ بھی ان کے مسلمات میں سے ہیں بات سمجھ گئے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بات کہیں مجمل آتی ہے کوئی حکم کوئی مسئلہ کوئی بات آگے جا کر اللہ پاک اس کی وضاحت جب کرتے ہیں نا تو وہاں بھی لکھا ہوگا تنویر کیا لکھا ہوگا تنویر ان اللہ تعالیٰ میں پڑھیں گے اللہ پاک نے بعض مسائل سورہ نصاح کی ابتدا میں اجمالن بیان فرمایا ہے پھر سورہ نساء کے آخر کے اندر ان کی وضاحت اور تفصیل بیان فرمائی ہے تو وہاں لکھیں گے تنویر حکم فلاں تنویر حکم فلاں یہ جی پندرہویں حکم کی تنویر ہے یہ جی سولہویں حکم کی تنویر ہے تنویر کا منع وضاحت روشنئی اور وضاحت بات سمجھ گئی اچھا سر میری طرف دیکھو قرآن پاک بند کر دو اور اصطلاح ہے تخویف کیا ہے تخویف. خوافا جو خوف دوسرے کو ڈرانا سمجھا جی اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات دعوی توحید کے نہ ماننے والوں کو ڈراوا دیتی ہیں کیا دیتی ہیں ڈراوا دیتے ہیں خوف دیتی ہیں اسے ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے تخویف کیا کہتے ہیں آمی تخویف ڈرانا جو لوگ دعوی توحید بلبادت کو نہیں مانتے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کو تخویف کہا جاتا ہے بات سمجھیے پھر یہ تخویف دو قسم ہے تخویف دنیاوی تخویف ہے تخویف ہے اور دنیاوی تخویف, دنیاوی اور دنیاوی تخویف دنیاوی اگر دنیا کے عذاب سے ڈرایا جائے گا تو تخویف ہے دنیاوی ہے اور اگر آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے گا تو یہ تخویف ہے سمجھا سی ہاں دنیا کے عذاب سے ڈرایا جائے گا تو تخویف ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے گا تو تخویف ہے اب اس کی مثال پر ہو سمجھا سی پور مریم کھولو او بالکل آخر ہے سورج مریم کا کال علم اکل سپارہ ہے کالا علم اکل پارہ ہے پارہ نمبر سولہ آرام سے آرام سے کھولو تھوڑا تھوڑا کھولو یہ لکھا ہوتا ہے یہ نمبر پندرہ ہے یہ دیکھا نا پندرہ لکھا ہے اس کے بعد سولہ ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے کالا کل سور مریم ختم ہو رہا ہے سورج مریم ختم ہو رہی ہے بالکل آخری آ جاتا ہے تم قبلہم من قرن، کتنی برباد کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں یہ لوگ مسئلے توحید نہیں مانتے زد پہ اڑے ہوئے ہیں پیغمبر کو ساہر شاعر مجنون کذاب کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں برباد کر ڈالی قوم سمود قومے آج قوم شعائب قوم لوت وغیرہ وغیرہ ہل تو حص من من آخاد آیا محسوس بھی کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو یا سنتا ہے تو ان کے لیے کچھ آواز اور جوتوں کا آہٹ بھی نہیں سنائی دیتا او نام و نشان مٹ گیا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا یہ جو توحید قبول نہیں کرتے شرک پر ڈٹے اور اڑے ہوئے ہیں ضد کیے ہوئے ہیں پیغمبر علیہ صلاحت و تسلیم کی مخالفتیں کر رہے ہیں انہیں یہ دیکھ کر سوچنا چاہیے کہ جس طرح ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا انہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا یہ اللہ کے دنیا کے عذاب کا ذکر ہے اس کو کہا جاتا ہے تخویف دنیاوی کہ دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے اب اس سے پہلے تھوڑا سا پہلے ایک دو آیت پہلے دیکھو مینا ونسو کل مجرمین اللہ جہن نم <بھیردہ> وقف لازم جہاں لکھا ہے نا اوپر والا وقف لازم اس کے ساتھ کھڑا ہے مل گیا ہے کہاں ہے ونسو کل مجرمین اللہ <بھیردہ> جہن نم کے دن ہانکیں گے ہم نسو کا معنی ہانک نہ سمجھتے جانور کو پیچھے سے ڈنڈے کے ساتھ ہنکا جاتا ہے نا جی اللہ پناہتا فرمائے قیامت کے دن مجرمین کو اس طرح فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے سمجھا ہانک کر و نسو اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف اس حال کے اندر کے وہ بالکل پیاسے ہوں گے پیاس نے ان کو تنگ کر رکھا ہوگا اس حال میں انہیں جہنم کی طرف دھکیل کر لے جایا جائے گا بہرحال یہ اللہ کے آخرت کے عذاب کا ذکر ہے یہ تخویف اخروی ہے چاہے بہرحال تخویف کس کو کہتے ہیں دعوے توحید کے نہ ماننے والوں کو ڈر سنایا جائے جی خوف دلایا جائے اس کو کہتے ہیں تخویف دنیا کے عذاب کا ہے تو تخویف ہے دنیا بھی اگر آخرت کے عذاب کہے تو تخویف ہے تخبیف تخبیف. جی. یہ اصطلاح <تصح> ہے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ تخویف دنیاوی کو کہا کرتے ہیں تزکیر ایام اللہ کیا فرماتے ہیں تزکیر ایام اللہ ایام اللہ کی تشریح ان اللہ تعالی سورہ ابراہیم کی ابتدا کے اندر آئے گی وہاں عرض کروں گا بہرحال شاہ اللہ رحمہ اللہ تعالی تخویف دنیاوی کا نام رکھتے ہیں تزکیر ایام اللہ اور تخویف اخروی کو وہ کہتے ہیں تذکیر بما بعد الموت تذکیر بما بعد الموت تخویف دنوی کو تزکیر بیا ملا اور تخویف اخروی کو تذکیر بما بعد الموت بات سمجھے اچھا سر اس کے مد مقابل بس بند کرو قرآن پاک اس کے مد مقابل اور استلاح ہے تبشیر کیا ہے اور اس کا دوسرا نام ہے بشارت تبشیر کس کو کہتے ہیں دعوے کے ماننے والوں کو خوشخبری سنائی جائے دعوے کے دعوے توحید فی عبادت کو ماننے والوں کو کیا سنائی جائے خوشخبری سنائی جائے اسے تبشیر کہا جاتا ہے پھر یہ تبشیر دو قسم ہے دنیا کی خوشخبری ہے تو یہ تبشیر دنیاوی ہے اور اگر آخرت کی خوشخبری ہے تو یہ تبشیر مخروی ہے بات سمجھ گئی اب مثال کھولو سورہ اذا جا نصر اللہ ہے تو بڑی مشکل صورت خدا کرے مل جائے سورت اذا جاء نصر اللہ ہے بلفت ہو ربے کا وسط جب آ مدد اللہ پاک کی اور فتح اور دیکھے تو لوگوں کو داخل ہو رہے ہوں اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج پتا کیا بیان کرتا رہے تو ساتھ ہم اپنے پرور دار کے اور معافیا مانگ مانگتا رہے تو اس سے بے شک وہ ہے تو بابر بڑا رجوع کرنے والا یہاں نصر اللہ خت ہو کی بشارت دی جا رہی ہے اذا جا دنیاوی نصرت اور دنیاوی فتح کا ذکر ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں تب شیر یا بشارتیں دنیاوی یا تب دنیاوی یا بشارت دنیا ویا اس کو کہا جاتا ہے سمجھا اس بزرگ کو نیند نے تنگ کیا ہوا ہے یہ ٹوپی والا جو یہاں بیٹھا ہے ہاں ہاتھ نہ رکھو تختی پر بزرگوں اور سیدھے ہو کر بیٹھو میری طرف توجہ فرماؤ ظاہر ہے پہلا دن ہے سفر کر کے آئے ہو لیکن کیا مجبوری ہے سنو بات یہ کیا ہے بشارت دنیا سمجھا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی فتح اور نصرت کی خوشخبری سنا رہے ہیں جن لوگوں نے دعوی توحید فلی عبادت کو مان لیا ہے ان کے لیے ہمیشہ مشکلات نہیں ہوں گی بلکہ ضرور اللہ کی فتح آئے گی بات سمجھیے اچھا سر سورہ کا کھولو جی آخر ہے سورج پارہ نمبر سولہ کالم اقل پیچھے, پیچھے پیچھے پیچھے پارے کا جہاں نام لکھا ہوتا ہے تو ساتھ لکھا ہوتا ہے سولہ یا 15 یا کیا ہے۔ یہ سورہ مریم ہے اس پہ آج سے پہلے متصل ان اللہ منوالا کال علم اکل ہے جی سور مر ہاں اس سے ایک صفحہ پہلے کھولو اور جیسا کہاں جا رہے ہو پرلے صفحے پر دیکھو پرلے صفحے پر نیچے کاف کا آخر ہے کوئی فکر نہیں پریشان نہ ہوا کرو جب تک قرآن پاک کی آیت نہ ملے تلاش کرتے رہو یہاں کوئی بڑا علامہ نہیں ہے ہاں, کوئی نہیں. امام بخاری علیہ رحمت نے باپ باندھا ہے نا کتاب العلم کے اندر کہ جو آدمی حیا شرم کرے گا وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا سمجھا سن ہاں طالب علم بعض لحاظ کرتے ہیں جی ہر ایک نے تلاش کر لیا میں بیٹھوں تو چپ کر کے اسے بیٹھ جاتے نا غلط تلاش کرو کرو کرو مل جائے گا ہاں. ان شاء اللہ ہاں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کرتے رہے اچھے کانتم جنات الفردوس سے نوزولا ہوں گی بس اس کے باغات فردوس کے مہمانی اللہ جاننا ملوں گی اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جنت کے اندر فردوس کے باغات جو ہیں مہمانی کے طور پر دوں گا میں یہ کو یہ چاہے بشارت اخرویجا ہے آخرت کے نعمتوں کی بشارت اللہ پاک سنا رہے ہیں تخویف اور تبشیر ایک دوسرے کے چاہے مد مقابل ہے سمجھا نا اس کا حضرت دوسرا نام ہے تو آمین کیا نام ہے تو آمین جس طرح دو بچے یک بار کی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے تو امین کہا جاتا ہے یہ تخویف اور تبشیر بھی تو امین ہے کیونکہ قرآن پاک کے اندر جہاں تخویف ہوگی تبشیر بھی ضرور ہوگی ساتھ جہاں تبشیر ہوگی وہاں تخویف ضرور ہوگی یہ دونوں ہمیشہ کٹھے آتی ہیں سمجھا تخویف کے ساتھ تبشیر تبشیر کے ساتھ تخویف اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے تو امین کہا جاتا ہے اور بات ایک عرض کر دوں قرآن پاک کے اندر بشارت دنیاویہ کم آئی ہے بشارت اخرویہ زیادہ آئی ہے بشارت دنیاویہ کم آئی ہے اور بشارت اخرویہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ مومن کا مقصود چونکہ آخرت ہے دنیا نہیں ہے مومن کا مقصود کیا ہے دنیا نہیں ہے اس لیے اللہ پاک مومن کو آخرت کی بشارت سنایا کرتے ہیں زیادہ دنیا کی بشارت اس وقت آتی ہے جب کہیں کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے جب کہیں مجبوری ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تو دنیا بھی بشارت آتی ہے ورنہ عام طور پر آخرت کی بشارت کا ذکر ہوتا ہے کہ آخرت میں یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا, یہ ملے گا کیونکہ مقصودی زندگی جو ہے وہ کون سی ہے آخرت والی ہے بات سمجھ بس کر رہے ہیں پہلا دن ہے اور پہلا سبق ہے سمجھا سر اس لیے بس کر رہے ہیں سلام على عباده الذين اصطفاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض جنبوءا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار, فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت عليناك سفا أو تأتي بالله بالملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا چھٹی اصطلاح ہے اس کا نام ہے شکوہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو بعض جگہوں پر نیچے بین ستور چھوٹا چھوٹا لکھا ہوگا شکوہ شکوہ کیا چیز ہے داعی توحید یعنی انبیاء کرام رام علیہات و اور علماء ربانیین جب دعوت توحید پیش فرماتے خصوصاً خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلمہ الفا الف مرتن بکل زررتن. آپ جب دعوت توحید پیش فرماتے تو منکرین توحید حضرت کو تنگ کرنے کے لیے چپ کرانے کے لیے مختلف قسم کے غلط غلط اعتراضات کیا کرتے تھے تنگ کرنے کے لیے اور چپ کرانے کے لیے ایک مقصد یہ ہوتا کہ یہ تنگ ہوئے اور پھر تنگ ہو کر چپ کر جائے مسئلہ توحید کا بیان ترک کر دیوے تنگ کرنے کے لیے اور چپ کرانے کے لیے مختلف قسم کے غلط غلط اعتراضات کیا کرتے تھے ناجائز مطالبات کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ان اعتراضات اور ناجائز مطالبات پر ان کی شکایت کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبر سے یہ یہ جی غلط مطالبہ کر ڈالا ہے انہوں نے میرے پیغمبر پر یہ غلط اعتراض کر دیا ہے بات سمجھ ہے حضرت شکوا کس کو کہتے ہیں دائ توحید جب دعوت توحید پیش کرتا ہے من توحید اس کو تنگ کرنے اور چپ کرانے کے لیے مختلف قسم کے غلط غلط اعتراضات کرتے ہیں اور غلط غلط مطالبات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مطالبہ مانو یہ ہمارا مطالبہ مانو یہ مانو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان غلط سوالات اور غلط مطالبات پر شکوا کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے ظالموں نے بجائے ماننے کے الٹا پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا ہے ان ظالموں نے بجائے ماننے کے الٹا پیغمبر پر یہ اعتراض کر دیا ہے اس کو ہماری اصطلاح میں کہیں گے شکوا کیا کہیں گے شکوا, شکوا. علامت اس کی یہ ہے کہ شکوا کالا کالو یولونا یقولو یعنی قول کے کل میں سے شروع ہوگا کیونکہ شکو کا تعلق اقوال کے ساتھ ہے کہ وہ غلط اعتراضات کرتے ہیں غلط مطالبات کرتے ہیں اس لیے شکوا بھی جب شروع ہوگا کالو کے ذریعے یقولون کے ذریعے یقولوں کے ذریعے اس قسم کے کسی کلمے کے ساتھ شکوا شروع ہوگا بات سمجھے جی اب کھولو پارہ پندرہ سبحان الزی سورہ بنی اسرائیل پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل رقو نمبر دس ہے 15 پندرہ بنی اسرائیل رقو نمبر دس ہے عین کے اوپر جہاں دس لکھا اس کے ماقبل میں دیکھنا ہے فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض جنبواء أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كثفا أو تاتي بالله بالملائكة قديلا ملقيه ملقيه او متصل ہے عین کے اوپر جہاں دس لکھا اس سے پہلے متصل ہے سفا نمبر دو سو سٹھ ہے سفا نمبر دو سو تریسٹھ دو سد ہی شست دو سد شست اور آئن کے اوپر ہے گپال جمبو ہاتھ رکھو پرانے پاک پر ہاتھ رکھو چودھریوں بڈیرو ہاتھ رکھو پرانے پاک پر کہاں ہے آیا تو ہاں؟ ہاں خیال کرو اور یہ کہتے ہیں قالو میں نے ابھی عرض کیا کہ شکوا کی ابتدا کالو کولنا یقولو یقولون اس سب میں سے شروع ہوگا یہ قالو سے ابتدا ہو رہی ہے وہ قالو اور یہ مطالبے کرتے ہیں کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں ہر نہیں مانیں گے ہم تیرے نبوت کو ہتہ کہ نکالے تو ہمارے لیے زمین سے چشموں کو چیر کر حضرت یہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ شاء ترجمے میں عرض کروں گا ہر دور کا مشرق ہر دور کا اور کافر ہر دور کا مشرق اور کافر یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ پیغمبر مختار کل ہوا کرتا ہے کیا ہوتا ہے آج کا مشرق بھی کہتا ہے کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے اور ابو جہل کا یہی عقیدہ تھا کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو مختارِ کل ہو ہاں انشاءاللہ شاء تعالی قرآن پڑھو گے تو مسئلہ خود واضح ہو جائے گا وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو پیغمبر ہے تو, تو مختارِ کل بھی ضرور ہوگا اور جب تو مختارِ کل ہے تو یہ یہ کام کر اگر یہ جے کام تو نہیں کرتا تو تو مختار کل نہیں جب تو مختار کل نہیں تو لنو میں نلا کام تیری نبوت بھی نہیں مانتے کچھ سمجھ آیا ہے ہر دور کا کافر مشرق یہ عقیدہ رکھتا رہا کہ پیغمبر کیا ہوا کرتا ہے مختار کل ہوا کرتا ہے یہ کوئی اچھا عقیدہ نہیں ہے یہ ہر دور میں غلط اور برے لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے پیغمبر کا مختار کل ہونا یہ اور متصرف ہونا یہ جی اچھے لوگوں کا عقیدہ پیغمبروں کے مریدین اور مشگدوں کا یہ جی عقیدہ نہیں رہا یہ جی عقیدہ کن کا تھا پیغمبروں کے مخالفوں کا پیغمبروں کے دشمنوں کا کفار کا مشرقین کا یہ جی عقیدہ تھا اور جناب اسی عقیدے کے تحت یہ فوال وہ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ اگر تو پیغمبر ہے تو تو یہ جی کام کر سمجھا اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو تو مختار کل نہیں لہذا تو پیغمبر بھی نہیں ہے وقالو اور کہتے ہیں ہر نہیں ایمان لائیں گے ہم تیری نبوت پر ہتا کے چیرے تو ہمارے لیے زمین سے چشمے یا ہووے تیرے لیے باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہووے کا کیا مطلب ہے تو, تو حکم دے اور ایسے باغ لگ جائے کون انما اذا اراد ارادشا ان نہ یق یہ وہی ہے ہو جائے تیرے لیے باغ کھجوروں اور انگوروں کا چیری تہرو کو اس کے درمیان چیرنا یا گرائے تو آسمان کو جس طرح تو دعوی کرتا ہے اوپر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عذاب لیا او تاطیہ بلّہ ہے یا تو اللہ اور فرشتوں کو قبیلن ہمارے سامنے یا ہو تیرے لیے گھر سونے کا یا چڑھ جائے تو آسمان میں ہم دیکھتے رہیں تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہرگز نہیں مانے گے ہم تیرے چڑھنے کو ہتا کہ لے آئے تو ہمارے پاس کوئی خط جسے ہم پڑھ لے ہم نہیں مانیں گے کہ چڑھ گیا ہے ممکن ہے تُو نے ہمارے اوپر نظر بندی کا جادو کر دیا ہو تو نیچے بیٹھا رہے ہمیں نظر آئے کہ تُو اوپر جا رہا ہے اس لیے ہم تیرے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے تُو جا خدا سے لکھوا و خط رسید لے آ میرے پاس یہ آیا ہے انجانسے. اور ہر نہیں مانیں گے ہم تیرے چڑھنے کو ہتھا کے اتارے تو ہمارے اوپر کتاب جسے ہم پڑھ لے ہوئے یہ ان کے تھے مطالبات تھے جنہیں اللہ تبارہ کا تعالی نے لفظ قالو سے شروع فرمایا ہے کس لفظ سے آج. اب آگے جواب شکوا ہے شکوا جو ہوا کرتا ہے نا حضرت اس کے بعد کبھی اس کا جواب اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں اور کبھی جواب ذکر نہیں فرماتے کیوں نہیں ذکر فرماتے کبھی تو اس لیے کہ وہ سوال نہایت ہی غلط ہوتا ہے اس کی غلطی اور اس کا بتلان جو ہے وہ اظہر میں نے شمس ہوتا ہے اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھا اور کبھی اس لیے کہ ماکبل ماں با جو دوسری جگہوں پر اس کا جواب آ چکا ہوتا ہے اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بہرحال یہاں جواب ہے کل سبحان ربی ہلکن تو اللہ باشر رسولا حضرت جواب دے دو میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام میں کرنے لگ جاؤں تو میں بن جاؤں گا مختار کل کیا جا بن جاؤں گا اور میں بن جاؤں گا اللہ کا شریک حالات سبحان ربی میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے سمجھ رہے ہو اگر میں یہ کام کرنے لگ جاؤں تو میں بن جاؤں گا مختار کل اور میں بن جاؤں گا رب کا بولو صحیح دوپہر کی نیند نے تمہیں کچھ دماغ پر خمار تو نہیں چاٹ دیا تمہیں اگر میں یہ جی کام کرنے لگ جاؤں تو میں کیا بن جاؤں گا مختار کل اور اللہ کا حالت ہے میرا رب شریفوں سے یعنی میں مختار کل ہل کن تو اللہ بشر رسول نہیں ہوں میں مگر بشر ہوں رسول رسول ہوں اس جواب کے اندر ہل تو اللہ باشر رسولہ میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں کتنی باتیں پہلی باتیں نبی علیہ، پہلی بات نبی علیہ السلاط کی حقیقت کا بیان ہے ہل کن تو اللہ باشارا نہیں ہوں میں مگر بشر مخصرمانی وغیرہ میں آپ نے پڑھ لیا یہ حسر ہے معنی میں انسان ہوں اور میں مختار کل مختار کل انسان نہیں ہوا کرتا مختار کل اللہ ہے اور میں کون ہوں بشر ہوں نہیں ہوں میں مگر بشر یعنی میں مختار کل یہ باغ لگانا آسمانوں میں چڑھنا گھر بنانا سونے کے باغات کے اندر چشمے نکال دینا یہ کام بشر کا نہیں یہ کام اللہ کا ہے اور میں اللہ نہیں ہوں میں الہ نہیں ہوں میں تو بشر ہوں میں تو کیا ہوں اور اس کے اندر آپ کی حقیقت کی وضاحت ہے کہ آپ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ بشر ہیں آگے ہے رسولہ رسولہ میں حضرت کی شان کا بیان ہے کس کا بیان ہے میں بشر ہوں لیکن عام بشر نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا رسول اور اس کا کاسد ہوں سمجھا اس کا پیغام بر ہوں میں سمجھا سر بہرحال اللہ باشارہ کے اندر حضرت کی حقیقت کا ذکر ہے اور رسول میں حضرت کی کیا چاہے کیا ہے؟ شان کا ذکر ہے کا نام کیا تھا شکوا میں نے ارض کیا شکوہ شکایت کا تعلق اقوال سے ہوا کرتا ہے پھر عرض کا دوں ایک دفعہ آخر میں کہ دائ توحید جب دعوت توحید پیش کرتا ہے معان دین اور منکرین توحید اس کو تنگ کرنے اور چپ کرانے کے لیے مختلف قسم کے غلط غلط اعتراضات اور غلط غلط مطالبات پیش کرتے ہیں کیوں تاکہ یہ تنگ ہو کر چپ کر جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے اللہ تبارک مطالعہ ان کے ان غلط مطالبات پر شکوا اور شکایت پیش کیا کرتے ہیں اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں شکوہ کہتے ہیں اور علامت اس کی یہ ہے کہ وہ کالو یہ کولونا يقولو اس قسم کی کلمات کے ساتھ شروع ہوگا کبھی تو پھر اس شکوے کا جواب بھی ساتھ اللہ ذکر فرما دیا کرتے ہیں اور کبھی کبھی جواب ذکر نہیں کرتے سمجھ رہے ہو بس یہ اصطلاح ختم ہو گئی قرآن پاک بند کر دو اب اور اصطلاح ہے ساتویں اصطلاح ہے حضرت زجر کیا ہے زجر ہے بعض اوقات معاندین دین منکرین توحید دائ توحید کو تنگ کرنے کے لیے مختلف غلط غلط افعال کرتے ہیں مختلف غلط غلط افعال کرتے ہیں غلط غلط کام کرتے ہیں سمجھا پتھر مارنا دھکیلنا جی ناجائز تہمتے لگانا اور اس کے علاوہ غلط غلط کام کرتے ہیں معان توحید جو ہوتے ہیں منکرین توحید اللہ پاک کی طرف سے ان کو ان کے افعال شنیہ سے پر زجر کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے وہ سمجھ رہے ہو جس طرح کے کوئی شاگرد یا کوئی لڑکا کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہو استاد اور والد اس کو جھڑکتا ہے دڑکے دیتا ہے ناراض ہوتا ہے زجر کرتا ہے یہ بات بھی وہی ہے کہ بعض اوقات منکرین توحید جی توحید پیش کرنے والے انبیاء کے رام کرام کے رام ان کے مقابلے میں غلط غلط افعال جن کو افعال شنی کہا جاتا ہے گندے گندے کام کرتے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ان کے افال شنیہ پر زجر ہوتی ہے یعنی جھڑکا جاتا ہے ان کو دڑکا دیا جاتا ہے اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں زجر کیا کہتے ہیں زجر کہتے ہیں اب دیکھو پارا چوبیس فمن ازلم کھولو پارا چوبیس سورت حامی مومن بالکل ختم ہو رہی ہے سورت حامی مومن کا آخر ہے رسول نات آخری آجت بالکل نہیں ہے اس سے پہلے کی آجت ہے بھائی ہاں کے آخر میں کھڑی ہے صفحہ نمبر کون سا ہے اس طرف کھولو نا وہ آخر میں کھلا ہے سفر نمبر 429 سے چار سو انتیس ہے چار سد بستو نو چار سد بستو نو آخر میں بالکل آخر آخر آخری سطح ہے فَلَمَّا جَاءَتْ مل گئی یہ سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر بھیجے انہوں نے آ کر میرا پیغام مخلوق خدا کو سمجھایا بتایا لیکن مخلوق کے پاس جو جوٹھا علم تھا انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی کہ بیما انڈا علم کے ماں سے کیا مراد ہے ابھی آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ یا کل کے سبق میں ان کے مولویوں نے اور ان کے پیروں نے جو ان کو جھوٹے جھوٹے قصے اور کہانیاں سنا رکھی تھیں اور جھوٹے دلائل ان کو یاد کرا رکھے تھے اپنے باطل مذہب کے وہ ظالم اس جھوٹے علم پر اکڑے رہے اور پیغمبروں کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کی انہوں نے یہ کام ان کا اچھا نہیں تھا بلکہ غلط کام تھا چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر کی بات کو سنتے سمجھتے اور اپنا سارا علم علوم جو ہے اس کو چھوڑ چھاڑ دیتے اور پیغمبروں کی بات کو مانتے انہوں نے بجائے ماننے کے الٹا وہ غلط علم جو ان کے پاس مولویوں اور پیروں کے ذریعے آیا تھا اس علم پر اکڑے رہے تکبر کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے علامہ ہیں ہم بڑے عالم ہیں ہمیں کسی کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آخر ہوتے ہوتے ہا کب ہما ہم قانوب ہی جس طرح ان عذاب ان پر آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے لیکن پیغمبروں کی بات کی طرف توجہ نہ کی سمجھ رہے ہو دیکھو ابسلات بس جب آگئے ان کے پاس رسول ان کے واضح دلائل لے کر اکڑے رہے وہ تکبر کرتے رہے وہ اس پر جو ان کے ہاں علم تھا اس علم پر وہ تکبر کرتے رہے مغرور رہے اور پیغمبروں کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اتر پڑا ان پر وہ عذاب جو تھے ساتھ اس کے مسکریاں کیا کرتے تھے بات سمجھیے یہ کیا ہے زجر ہے کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے معاندین توحید کے افعال شنیہ پر ان کو زجر کیا جاتا ہے کا دیا جاتا ہے اسے زجر کہا جاتا ہے بعض اوقات تغمبروں سے خلاف اولا کام سر زد ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ پیغمبر تو گناہ سے پاک ہے گناہ تو ہو نہیں سکتے اس سے لیکن کوئی ایسا کام جو اس کی شان ارفا کے خلاف ہے یا وقتی مسلحت کی چاہے خلاف ہوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو بھی زجر کیا جاتا ہے کیا, کیا جاتا ہے اب کھولو سورج ہود کھولو کون سا پارا ہے بارہواں پارا ہے بارہواں پارا ہے بما من دا بتن سورج ہود ہے رکو نمبر چار ہے خلا بس المال سل کبھی المن ان آئےزوں کا انت کو نل جا جی یہ کھڑا ہے روبو کے نیچے ہے جی روبو جہاں لکھا ہے نا اس کے نیچے کھڑا ہے انت آ گیا جی شکوا اور زجر کا فرق تمہیں آ جی الحمدللہ اچھا جی. شکوا اور زجر کا فرق معلوم ہو گیا شکوا از قبیل اقبال ہوتا ہے اور زجر از قبیلے ویسے تو زجر بھی از قبیل اقوال ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے زجر بھی اللہ کی طرف سے شکوا ہے لیکن غلط اقوال کا کیا ہوتا ہے شکوا اور غلط افعال پر کیا ہوتی ہے زجر بس یہ فرق ہے خفیب سا فرق ہے میری طرف دیکھو جی اور اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے تسلی یا تسلیہ تسلی دو نام ہیں تسلی اور تسلیہ تسلی تسلی کیا ہے دائ توحید جب دعوت توحید پیش فرماتے اور معاندین توحید منکرین توحید مختلف قسم کے غلط اعتراضات اور مختلف قسم کے غلط مطالبات مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ان بیچاروں کو پتھر مارتے گالیاں دیتے تقریب کرتے تو ظاہر ہے وہ بشر تھے آدمی انسان تھے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے کرام مغموم ہوتے پریشان ہوتے اللہ تبارک وطالہ ان کو تسلی دیتے کیا دیتے تسلی دیتے دائ توحید حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید پیش فرماتے اور آگے معاندین دین اور منکرین توحید مختلف قسم کے غلط اعتراضات مطالبات کرتے یا غلط افعال پیش کرتے تو ان بیچاروں کو کے دل جو ہیں قلوب جو ہیں وہ پریشان ہوتے ملال پیدا ہوتا دل کے اندر اللہ پاک ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے سمجھا وہی نازل فرما دیتے اس کو ہماری اصطلاح میں تسلی یا تسلی یا کہا جاتا ہے سمجھ رہے ہو پھر اس تسلی کے بھی کئی طریقے ہیں کئی طریقوں پر اللہ نے تسلی پیش کی ہے اب کھولو سورہ فاتر کھولو فاتر پارا پارا جو ہے وہ بائیس ہے سورہ فاتر ہے رکو نمبر اول ہے پارہ بائیس احزاب کے بعد سبا ہے پھر فاتر ہے احزاب کے بعد رکو نمبر اول ہے سورہ یاسین سے پہلے ہے یاسین تو پڑھتے رہے تو یاسین سے پہلے فاتر ہے فاتر کا رکو نمبر اول ہے تُرْجَعُ اور مل گیا ہے جی ہاں سورت فاتر شروع ہو رہی ہے ابتدی آیات ہے صفحہ نمبر کیا ہے تین سو بانوے سی سد نوز ودو مل گیا ہے سی سد و دو آخر میں ہے آخری آیت سطر آخری سطر اب ملا ہے اب ہاں پہلے نہیں اب ملا ہے سب کو مل گیا جی انزیب کا فقط کذبت زیبت رسلم قبلے کا اور اگر جٹ ہیں یہ ظالم آپ کو فقط کذبت یہ جزا نہیں ہے انوقزیبو کا شرط ہے فقط کبت جزا جزا مقدر ہے فلا تحزن جزا ہے اگر یہ آپ کو جٹلاتے ہیں تو آپ مغموم نہ ہوں غمناک نہ ہوں فقد کسے یہ دال بر جزا ہے کیا ہے دال بر جزا کہو یا قائم مقام جزا کہو ناوی ہو بڑے تم بھی سمجھا سر اور اگر جٹلاتے ہیں یہ لوگ آپ کو تو آپ مغموم نہ ہوں اس لیے کہ پستا کی گئے ہیں رسول عظیم الشان آپ سے پہلے رسول کی تنوین تعظیم کی بھی ہے تقسیر کی بھی ہے سمجھا مختصرمانی میں آپ نے پڑھا ہے تقسیر کی بھی ہے تعظیم کی بھی ہے کئی رسول عظیم الشان سمجھا کثرت بھی ہے اور عظمت بھی ہے پستا کی جھٹلائے گئے ہیں کئی رسول عظیم الشان آپ سے پہلے میری طرف دیکھو میں یہ بات سمجھا دوں یہ تسلی کس طرح ہے حضرت تسلی اس طرح ہے قانون ہے البلیت تو ازا امت س حالت البلیت و مصیبت جب عام ہو جائے تو آسان ہو جاتی ہے مثلا ایک طالب علم نے غلطی کی ہے اب وہ جکڑا اور پکڑا ہوا ہے سزا کے اندر تو وہ زیادہ پریشان ہوگا اگر پندرہ بیس ہیں تو کہاں جس طرح اور بھگت لیں گے میں بھی بھگت لوں گا ساتھوں کے ساتھ ہم بھی بھگت لیں گے ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ مصیبت قدرے آسان ہو جاتی ہے البلیت وزا امت سا حالت البلیت وغا امت سا مصیبت جب عام ہوتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے حضرت پریشان ہو جاتے کہ میں اللہ کی خاطر پیغام سناتا ہوں نہ میں کوئی اجرت مانگتا ہوں نہ میں لالچ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کرتا اور مجھے اتنی اضائیں تکلیفیں دی جاتی ہیں آگے اعتراضات ہوتے ہیں اللہ نے ہے اللہ کلبی ال ہر پیغمبر کے ہم نے دشمن پیدا کیے تھے تو اس طرح کر کے بر حضرت کے قلب مبارک کو تسلی ہو جاتی کہ میاں ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے یہ سمجھ رہے ہو یہ تسلی کا ایک طریقہ ہے حضرت کو تسلی دینے کا ایک اور طریقہ بھی پڑھ لو سور تو ہا کھولو سورہ تو ہا پال الم اکل پارا سولہ ہے سورہ تو ہے رکو نمبر آٹھ ہے آخر ہے رقو نمبر آٹھ آخر ہے سورت کا ربے کا قبل تلوش شمس وقبل مل گیا ہے على ما يقولون سبر کرتا رہ توں اوپر ان باتوں کے جو یہ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے اس نے باپ بیٹے کو لڑا رکھا ہے بھائی بھائی کو لڑا رکھا ہے کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے جی کبھی کہتے یہ جی کاہن ہے جنوں سے خبریں لیتا ہے سمجھا کبھی کچھ کبھی کچھ ایسی مختلف باتیں بکواس کرتے ہیں فصبر علامہ یپولنا پس صبر کرتے رہو آپ ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں یہ عام مانا ہے شاہ عبد القادر رحم اللہ نے بڑا عجیب مانا کیا ہے آپ فرماتے ہیں فَصْبِرْ علامہ یا پولونا پس سہتا رہ تو وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں جو یہ باتیں کہتے ہیں ان کو سہتے رہو سہتے رہنا مانا برداشت کرو بس سمجھا علامہ یقینا یہ جو بلوچستانی ساتھی ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گا دوسروں کو ہماری زبان کا معنی ہے سہتا رہ باتیں جو یہ کہتے ہیں مانا برداشت کر وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں بس اس کو برداشت کرو بس بس برداشت کر صبر کر تو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں اور پاکیاں بیان کرتا رہ تو ساتھ حمد اپنے رب کے پہلے طلوع شمس اور پہلے غروب شمس کے میری طرف دیکھو یہ جی اور طریقہ ہے سمجھا دوجے جی کس طرح تسلی ہے حضرت مغموم ہو گئے انہوں نے ایزائیں دی تکلیفیں دی حضرت پریشان ہو گئے اللہ نے فرمایا حضرت مہربانی کرو بس آپ میری یاد میں لگے رہو بس آپ میری یاد میں لگے رہو میری, میری تصویریں ہم کرتے رہو بس قانون ہے کہ فارغ دل جو ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اسباق نہ ہوں نا چھٹی ہو تو پھر طالب علم کو گھر یاد آ جاتا ہے جب پڑھائی ہو صبح شام پڑھائی پڑھائی پڑھائی پڑھائی, پڑھائی مشغول ہوے تو گھر بھی یاد نہیں آتا ایسے ہے نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں حضرت آپ بس میری تصویر میں لگے رہو میری حمد میں لگے رہو آپ ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرو یہ تسلی کا ایک طریقہ ہے یہ سمجھ رہے ہو اور, اور کھولو حضرت سورہ ہجر کھولو سورہ ہجر پارہ چودہ ہے روباما یبد الدین اس سے پہلے دو پارے پہلے سورہ ہجر رقو نمبر چھ ہے آخر ہے جنا کال رکو نمبر کون سا تم کھول رہے ہو میں تو رکو نمبر چھے کہہ رہا ہوں آخر ہے بالکل جی ولا تاخن وقف جناح مل گیا جی کہاں ہے ہاتھ رکھو مجھے پتا چلے مل گیا ہے ہاں کہاں اچھا اچھا بلا کام وقف جناح کلین اور نہ مغموم ہو وہ آپ ان پر یہ جو ابو جہل وغیرہ نہیں مانتے تو آپ مغموم نہ ہو وہ وقف جناح کل اور نیچا رکھ کندھا مبارک اپنا ایمان لانے والوں کے لیے یہ اور طریقہ ہے تسلی کا میرے طرف کو میں سمجھا دوں اللہ فرماتے ہیں ابو جہل جب ایمان نہیں لاتا تھا ابو لہب وغیرہ تو حضرت پریشان ہوتے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے یہ بھی جنتی بن جائیں ایمان لے آئیں اور جنتی بن جائیں اللہ نے فرمایا حضرت اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ مغموم نہ ہو وہ آپ کو میں نے ابو بکر عمر فاروق علی عمر فاروق یہ دے نہیں دیے تمہیں زبیر اور تلحا میں نے تجھے نہیں دے دیے یہ جو میں نے تجھے تیرے شاگرد عطا کیے ہیں اور آپ کو دے دیے ہیں یہ جو تیرے مرید ہیں یہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو دیکھ کر آپ خوش ہوو کہ الحمدللہ یہ تو میرے موجود ہیں اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت نصیب فرما دی ہے اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے عدم ایمان پر آپ مغموم نہ ہوو آپ اپنے مریدین کے ایمان کو دیکھ کر خوش ہوو اللہ کا شکر کرو اور ان کے آدم ایمان پر مغموم نہ ہو سمجھ رہے ہو سی اسی کے متصل آگے پیچھے یہ لفظ اور تعبیر ہے ولقد آ تین کا سبام منل مسانی اوپر کھڑا ہے بالکل ایک سطر اوپر ابھی جو دیکھا اس کے ایک سطر اوپر ہے ولاقد آ تینا کا سبام اور البتہ تاغی عطا فرمایا ہم نے آپ کو ساتھ ایتے دہرائی ہوئی قرآن پاک کی اور قرآن عظیم یہ بھی تسلی ہے کس طرح ہے تسلی وہ جب حضرت کو پریشان کرتے حضرت کو پریشان کرتے گالیاں دیتے کاہن ساحر شاعر مجنون کہتے حضرت پریشان ہو جاتے اللہ نے فرمایا حضرت وہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہو یا شاعر ہو یا مجنون ہو یا کچھ ہو تو کیا ہو گیا میں تو آپ کے ساتھ راضی ہوں میں جو میرا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے میں آپ سے راضی ہوں میں نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دے دی ہے سورہ فاتحہ آپ کو دے دی ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو میں جو راضی ہوں آپ کے ساتھ سمجھ رہے ہو میرا تو تعلق آپ کے ساتھ موجود ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے تسلی دینے کا سمجھا سی یہ مختلف تعبیریں ہیں حضرت جب پریشان ہوتے تو اللہ حضرت پوچھا دیتے تسلی دیا کرتے تھے بس بند کر دو پرانے پاک اور اصطلاح ہے حضرت میری طرف دیکھو توجہ فرماؤ بھائی توجہ فرماؤ اوپر دیکھو ادماج بھی کہتے ہیں اور ان دماج بھی کہتے ہیں کتنی نام ہے کتنی نام ہے ادماج اور ان دماج دو نام ہیں بات ایک ہے نام دو ہیں ادماج اور ان دماج کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا قصے سے ذکر فرمائے ہیں پامبروں کے قصے ذکر فرمائے ہیں اولیاء کرام کے قصے ذکر فرمائے ہیں سمجھا کفار کے قصے ذکر فرمائے ہیں اور بھی کئی چیزیں ذکر فرمائی ہیں تو جب قصے سے کا کچھ حصہ ذکر کر کے کچھ حصہ حزب کر دیا جائے یا جا کسی مضمون کا کچھ حصہ ذکر کر کے کچھ حصہ حزب کر دیا جائے اس کا نام ہماری اصطلاح میں ہے اندماج کیا نام ہے ادماج اندماج قصہ اند یا مضمون یا کسی بات کا کچھ حصہ ذکر کیا جائے اور کچھ حصہ حضب کر دیا جائے اس کا نام کیا ہے ادماج اندماج کیا سمجھ آیا اللہ نے قرآن پاک میں مضامین عجیبہ ذکر فرمائے قسا ذکر فرمائے لیکن کوئی قصہ مکمل نہیں ہے سمجھا ہر قصہ ادھورا ہے مقصودی حصہ مذکور ہے غیر مقصودی حصہ جو ہے وہ معذوف ہے بہرحال کسی مضمون کسی بات کسی قصے کا کچھ حصہ ذکر کر کے کچھ حصہ ہزم کر دیا جائے اس کو ہماری اسلام میں کیا کہیں گے آہ. ادماج اندماج سمجھ رہے ہو یہ جو تم پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہر جگہ ادماج ہے ہر جگہ کیا ہے کیوں اس لیے کہ یہ تو بسم اللہ جار مجرور ہے اور جار مجرور ہمیشہ معمول ہوتا ہے کبھی عامل نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے ہر جگہ معمول مذکور ہے عامل محدوف ہے معمول مذکور ہے اور عامل ہر جگہ بسم اللہ میں ہر جگہ معمول مذکور ہے عامل محضوف ہے کچھ حصہ مذکور ہے کچھ حصہ محضوف ہے اس کا نام کیا ہے ان دماج بات سمجھے اب اگر کیرات والا فعل شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھو گے تو اس کا عامل اکراؤ نکالو گے اقل و شرب والا ہے تو آقلو جی اشرب ہو وغیرہ وغیرہ اگر کسی طالب علم کو مارنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذرب ہو سمجھا نا تو بہرحال عامل محظوب اور معمول چپ ہے معمول کیا ہے مذکور ہے. عامل کیا ہے یہ ہے اندماج بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جگہ ادماج اور اندماج ہے سمجھ رہے ہو سیم اب پہلے پارے کی ابتدا کھولو ماصالحم کا ما صلی اللہ ہے تو مشکل جگہ اللہ کھل جائے بلکیا ہے ماسال کا ماسال ان شاء انشاءاللہ جب پرانے پاک پڑھیں گے تو میں عز کروں گا کہ آیت کی دو توجہیں ہیں ایک وہ جو اکثر علم مفسرین کرام نے اختیار فرمائی ہے دوسری وہ جو حضرت مولانا رحمہ اللہ اختیار فرماتے ہیں اب بھی اسی توجہ جی کے مطابق میں چل رہا ہوں حال ان کا مثل حال اس انسان کے جو جلاتا ہے آگ کو اذات ما ماحول جب روشن کر دی اس آگ نے اس کے جلانے والے کے ماحول کو ذہب اللہ ہو بے نور ہم ختم کر دیا اللہ نے ان کے نور کو چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں نہیں دیکھ سکتے نور ہم تارا کا ہم لاجوب سے تین زمائر ہیں جمع کی اور سن رہے ہو تارا کا ہم لا لاجب سرون یہ تین زمائر ہیں جمع کی ضمیریں ہیں ماقبل کے اندر تو جمع کا کسی جماعت کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں ماقبل کے اندر کسی جماعت کا ذکر ہی نہیں ہے اس لیے یہاں ادماج اور اندماج ہے اصل میں تھا فلما آزاد ما, ما ہو کے بعد یہاں مقدر تھا وہ ہونا رجال وہ ہونا کسی مستوقد نے آگ جلائی ہے اور وہاں کچھ جوان اس کے ارد گرد بیٹھے تھے سمجھا سی قریب اس کے ماحول روشن ہو گیا لیکن وہ جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ تھے ذہا بلّے نور اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگا دی جی ان کا نور ہی ختم ہو گیا اور وہ اندھیروں میں رہ گئے دیکھنا بھی ممکن نہ رہا سمجھا یہاں ادماج اور انتماج ہے یہاں لفظ مقدر ہے وہاں ہنر رجالن جہاں کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے مستقد کے ہاں سمجھا نا سی ما ماحول روشن ہو گیا اردگرد کے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا لیکن مکے والے خود معروم رہ گئے سمجھا نا سر بس یہ اصطلاح ختم ہو گئی بند کر دو قرآن پاک اچھا میری طرف دیکھو تھی اور اصطلاح ہے ادخال الہی کیا ہے ان اللہ تعالی قرآن پاک میں بار بار آئے گا لکھا ہوگا ادخال الہی بھئی ادخال الہی کیا ہے بعض اوقات اللہ تبارہ کا تعالی کوئی قصہ ذکر فرما رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کوئی قصہ ذکر فرما رہے ہوتے ہیں یا کسی آدمی کا کلام نقل کر رہے ہوتے ہیں کسی اور کا پرانے پاک کے اندر کلام نقل کر رہے ہوتے ہیں درمیان کلام درمیان مضمون اور درمیان قصہ کے کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں سمجھ رہے ہو کسے <تصفح> کے درمیان کلام کے درمیان مضمون کے درمیان میں اپنی طرف سے کوئی بات ذکر کر دیتے ہیں وہ بات سنو غور سے وہ بات اس قصے اور اس کلام اور اس مضمون کا حصہ نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ متعلق ضرور ہوتا ہے حصہ نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ متعلق <تصفح> آہ, پھر کہہ رہا ہوں پھر سن لو اللہ تبارک مطالعہ کوئی قصہ ذکر فرما رہے ہوتے ہیں یا کوئی مضمون ذکر فرما رہے ہوتے ہیں یا کسی کا کلام نقل فرما رہے ہوتے ہیں تو اس کلام مضمون اور قصے کے درمیان میں کوئی بات اپنی طرف سے گھسڑ دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں وہ بات اس قصے مضمون اور اس کلام کا حصہ نہیں ہوتی وہ بات لیکن اس کے ساتھ متعلق ضرور ہوتی ہے اس کا نام ہماری اختلاح میں ادخال الہی اس کو کیا کہتے ہیں ادخال الہی اللہ نے اپنی طرف سے بات داخل فرما دی ہے اور اس کلام کا وہ حصہ نہیں ہے اس مضمون کا وہ حصہ نہیں ہے اس قصے کا وہ حصہ نہیں ہے, ہے اللہ کی طرف سے اپنی طرف سے لیکن متعلق ضرور ہے بہرحال سمجھ رہے ہو سی اب کھولو چوبیس وہاں پارا کھولو فمن ازلا سورہ ہامی مومن ہے سورہ ہامی مومن پارا چوبیس سورہ ہامی مومن رکو نمبر چار ہے عین کے اوپر جہاں چار لکھا ہے نا اس کے ماقبل میں تلاش کرو وہ کو الَّذِي يَعِدُكُمْ مل گیا ہے یہاں عین کے اوپر جہاں تین لکھا ہے نا اس کے بعد متصل کھڑا ہے مل گیا ہے جی سب کو مل گیا ہاں؟ آ, تم تلاش کر لو بھائی کوئی مسئلہ نہیں مل گیا ہے نا جی چلو کا دن تین کہاں لکھا ہے کے آئن کے اوپر تین کہاں لکھا ہے تین یہ کون سی سورت آپ نے کھولی ہوئی ہے ہاں یہاں دیکھو اب کالا رج لمن آلے پھرونا نیچے کھلا ہے نیچے رکو نمبر نیچے چلو نا جی ہاں یہاں دیکھو اب کو مجھے نظر آرہا ہے جہاں سے وہ کال آ رہا چلو موہمن آلے آخری چلتے یہ کھڑا آ گیا کو کازو مومن آلے فرون کی تقریر بڑی عجیب ہے سمجھا سر بڑی عجیب تقریر ہے اس نے بڑا عجیب ایک انداز اختیار فرمایا ہے سمجھا سر موسال السلام کے قتل کے مشورے کرنے لگا فراؤن اللہ پاک نے فراون کے چچزاد بھائی کو کھڑا کر دیا وہ کھڑا ہو گیا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تین تقریریں کی ہیں پہلی تقریر بالکل نرم ہے دوسری تقریر ذرا کچھ وضاحت کے ساتھ ہے تیسری تقریر مکمل وضاحت کے ساتھ ہے سمجھا سر اب وہ کہتا ہے کہ ظالموں اس کو تم کیوں قتل کر رہے ہو اتا پلت لو نہ محض اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرے نفع نقصان کا مالک صرف اور کوئی قصور نہیں ہے نہ اس نے قتل کیا نہ زنا نہ چوری نہ ڈاکا کچھ بھی نہیں رب جللہ کی سزا دے رہے ہو تم اس کو سمجھ رہے ہو اور پھر وہ خالی ہاتھ بھی نہیں ہے بیانات نات اور واضح دلائل بھی اس کے پاس ہے موجود ہے اب آگے بڑی عجیب بات کرتا ہے مجھ سے سن لو پھر میں ترجمہ کروں کہتا ہے اگر یہ سچا ہے تب بھی قتل نہ کرو اگر یہ جھوٹا ہے تب بھی قتل نہ کرو موسیٰ علیہ سلام جھوٹا ہے تبھی تب قتل سچا ہے تبھی تب قتل ہر حال میں قتل نہ کرو سچا ہے تب بھی نہ کرو جھوٹا ہے تبھی تب نہ کرو بھائی کیا وجہ کہتا ہے اگر ہے یہ جھوٹا پیغمبر تو تمہیں اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں خدا خود اس کو برباد کرے گا اگر یہ جھوٹا ہے تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا خود اس کو برباد کرے گا اور اگر یہ سچا ہے پھر تو اور زیادہ مذر ہے قتل کرنا پھر بھی قتل نہ کرو کیوں اگر تم نے اس کو قتل کیا سچے ہونے کی حالت میں تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا پھر سمجھے یہ بات اگر جھوٹا ہے تب بھی قتل اور اگر سچا ہے تب بھی قتل <تصفح> نہ کرو کیوں اگر جھوٹا ہے تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا خود اس کو ہلاک کرے گا اور اگر سچا ہے تو پھر بھی قتل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تمہارے اوپر بات سمجھے دی؟ اب دیکھو <تصفح> اور اگر ہے یہ جھوٹا تو پس اوپر اس کے پڑے گا جھوٹ اس کا اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا اللہ اس کو ضرور ہلاک اور تباہ برباد کر دے گا اور اگر ہے یہ سچا تو پہنچے گا تمہیں کچھ وہ عذاب جو وعدے دیتا ہے یہ تمہیں سارا نہیں پہنچے گا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور آئے گا نا عذاب سمجھا سر مکمل تشریح ان اللہ تعالی اس کی آگے آئے گی وہاں جب پڑھیں گے اب یہاں تک مومن کا کلام ہے آگے ان اللہ منہوبا مصرف الکزاب بے شک اللہ پاک نے ہدایت دیا کرتے اس انسان کو جو حد سے نکلنے والا بڑا جھوٹا ہوتا ہے یہ ادخال الہی ہے یہ کیا ہے پیچھے سے مومن کا کلام آ رہا ہے ان اللہ یہ منہوبا مصرف الکزاب کے بعد کیا ہے یا قوم لکم لمک وہ بھی مومن کا کلام ہے ماقبل میں بھی کلام کس کا ہے مومن کا ماں میں بھی کلام کس کا ہے درمیان کے اندر آ ان اللہ یہ ہوگا یہ کیا ہے کیا ہے مومن کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے کس کا کلام ہے اب یہ درمیان میں جو آ گیا ہے ماقبل میں بھی مومن کا کلام ہے ماں میں بھی مومن کا کلام ہے درمیان میں جی یہ کلمہ آگیا ہے جی یہ کیوں لایا اللہ پاک نے یہ جی ایک سوال کا جواب ہے کیا ہے سوال کا جواب ہے ماقبل والی تقریر پر ایک شبو ہوتا ہے اس شبو کا جواب ہے شبو کیا ہے جی شبو یہ ہے کہ مومن آلے فرعون کی یہ تقریر تو بڑی عجیب ہے کیسے اس نے عجیب انداز میں بیان کیا کہ جھوٹا ہے تب بھی قتل نہ کرو سچا ہے تب بھی جھوٹا ہے تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا خود اس کو ہلاک کرے گا سچا ہے تو پھر تو قتل اور زیادہ مضر ہے چونکہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا جھوٹا ہو سچا ہو کسی حال میں اس کو قتل نہ کرو مومن کی تقریر تو بڑی عجیب تھی آیا فرعون اور اس کے حواریوں کو کچھ فائدہ بھی ہوا اس تقریر سے کچھ فائدہ بھی ہوا اللہ نے نو نو، ان اللہ یہ من ہوا مصرف ان قذاب ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی سمجھ رہے ہو یہ ادخال الہی آئے یہ اس کلام کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ متعلق ضرور ہے کہ اس پر سوال ہوا سوال کا یہاں کیا دیا جا رہا ہے جواب دیا جا رہا ہے کسی نے سائل نے سوال کیا کہ اتنی بلیغ تقریر کے بعد فرعون یا اس کے حوالیوں کو کچھ فائدہ ہوا اللہ نے جواب دیا میاں ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا کرتا ان اللہ من ہوا مصرف ان بے شک اللہ پاک نے ہدایت دیا کرتے اس انسان کو جو حد سے نکلنے والا بلا جھوٹا ہے سمجھ رہے ہو اس طرح انشاءاللہ آگے آتا رہے گا جیسے قرآن پاک کے اندر بس یہ بات ختم ہو گئی ہے بند کر دو قرآن پاک اور اختلاف سنو دو نام ہیں حضرت ایک عربی میں ہے ایک فارسی میں ہے عربی میں نام ہے اعادہ لے بو دل عہد اور فارسی میں نام ہے اعادہ باوجا بو دے یہ دو نام ہیں اعادہ لے بو دل اور اعادہ بوجہ بود عہد اللہ تبارک و تعالی کوئی مضمون ذکر فرماتے ہیں کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں کوئی مضمون بیان فرماتے ہیں لیکن اس کا حکم بیان نہیں فرماتے اس کا نتیجہ بیان اس کا حکم اور اس کا نتیجہ بیان نہیں فرماتے اس کے دیگر متعلقات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں دیگر متعلقات اور سنو سنو اللہ پاک کوئی مضمون یا کوئی مسئلہ بیان فرمانا شروع کرتے ہیں لیکن اس کا حکم اور اس کا نتیجہ بیان نہیں فرماتے بلکہ اس کے دیگر اور متعلقات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں متعلقات بیان کرتے کرتے بات لمبی ہو جاتی ہے اب اس کا جب نتیجہ بیان کرنے لگتے ہیں تو اس مضمون کا پھر اعادہ کرتے ہیں اس مضمون کا کیا کرتے ہیں یادہ کر کے پھر حکم ذکر کر دیتے ہیں چونکہ ڈر ہے اگر اعادہ نہ کیا جائے اور یوں ہی حکم بیان کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ طالب علی علم کو شبہ پڑ جائے اور وہ اس نتیجے اور حکم کو کسی اور چیز کے متعلق بنا لے گا وہ چونکہ لمبا ہو گیا نا زمانہ وہ مضمون دور چلا گیا وہ مسئلہ دور چلا گیا اس لیے اللہ پاک اس کا اادا کرتے ہیں ادا کر کے پھر ساتھ حکم ذکر کر دیا کرتے ہیں کوئی سمجھ آیا ہے پھر عرض کر رہا ہوں اعادہ لبعد العہد کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی مضمون یا کوئی مسئلہ بیان کرنے لگتے ہیں اس کا حکم اور نتیجہ بیان نہیں فرماتے بلکہ کسی حکمت کے تحت اور متعلقات اس کے شروع کر دیتے ہیں متعلقات بیان کرتے کرتے بات لمبی ہو جاتی ہے وہ مضمون پیچھے چلا جاتا ہے اب جب اس کا حکم بیان کرنے لگتے ہیں تو اس مضمون کا پھر اعدا کرتے ہیں عادہ کر کے اس کا حکم ساتھ بیان کر دیتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دور چلا گیا تھا مضمون اب اگر حکم بیان کر دیا جائے تو ممکن ہے کسی طالب علم کو شبو پیش آ جائے وہ حکم کو قریب لگا دے اور وہ دور والے مضمون کے ساتھ نہ لگائے اور بات گڑبڑ ہو جائے معاملہ خراب ہو جائے بات سمجھ سے بھی نکل جائے اس لیے اللہ پاک اس مضمون کا کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یادہ کرتے ہیں یادہ کر کے حکم کو بیان کرتے ہیں تاکہ کسی طالب علم کو شبو پیش نہ آئے بات سمجھ ہے اب کھولو سورہ واقعہ کھولو الرحمن ہے سورہ الرحمن اس کے بعد ہے الواقعہ قال کالا فما ختم ہے نا جی قال فما ختمکم ہے سورہ الرحمن کے بعد الواقعہ اس کا آخر کھولو فلولا اذا بلغت مل گئی ہے آخر میں ہے جی سارے ساتھیوں کو اب اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ کوئی نہیں مسئلہ کوئی نہیں مل جائے جب ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو کہاں ہے آجات ہاتھ رکھو مجھے بھی پتا چلے ہاں درمیان سے ذرا نیچے ہے خیر کوئی مسئلہ نہیں تلاش کر لو کوئی حرج نہیں قال فما ختم و پارا ہے سورت الواقعہ ہے پریشان نہ ہوا کرو حافظوں کو بھی آج نہیں ملا کرتی حافظ جو ہوتے ہیں نا وہ آج کل غیر حافظ بنے ہوئے ہیں ایک حافظ وہ میرا بیٹھا ہے وہ جو ہے ماشاء اللہ وہ بڑا تکلا سمجھ آ لیکن بیٹھا مجھ سے دور ہے پتہ نہیں وجہ کیا ہے ناراض ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے ہاں کیوں نہیں ملی جگہ جگہ تو بہت ہے دل میں جگہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے مل گیا جی فلولا اذا بلغت الحلق تنظرون لولا شرط ہے کیا ہے حضرت بس بات لمبی ہے جب انشاءاللہ شاء تفسیر پڑھیں گے تو اس وقت میں عرض کروں گا دوسرے لولا کے بعد دوسرا لولا بھی تو کھلا ہے نا فلولا ازاب لغت الخل تم خین دن تنظر اقرب فلولا ان کون تم غیر مدین کھڑا ہے یہ پہلا لولا ترجنہ کے ساتھ لگ رہا ہے فلولا ترج اون فلولا ہاں اصل لفظ لولا ترج اونا ان کون تم غیر مدینا سر اصل لفظ یہ ہم انشاءاللہ ان شاء وہ حارض کروں گا اب تم سرسری مانا کرو سر بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح ہلقوم کو اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں طرف میت کے تم سے لیکن تم دیکھتے نہیں ہو بس کیوں نہیں اگر ہوتے ہو تم نے جزا دیے ہوئے تو واپس کر لو تم اس روح کو اگر ہو تم سچے دوبارہ زندہ نہ ہونے والے مسئلے میں اب مہربانی کر کے آنکھیں اندر لگاؤ کان میری طرف لگاؤ توجہ کرو اندر دیکھو اب پہلا فلولا اذا بلغت الحلقوم ہے نا اس کو ذکر کیا تو چاہیے یہ تھا کہ آگے ہوتا ترج اونا کیا ہوتا ملائی. اور جزا ساتھ مذکور ہوتی لیکن اللہ نے جزا ذکر نہیں فرمائی انتم حیند تنظرون نہ اکرب الم ولا کلا تب سرون یہ اور مسائل شروع کر دیے سمجھا نا اور متعلقہ ذکر کرنا شروع کر دیے اب آگے جب ترجنہ کو ذکر کرنا تھا تو پھر فرمایا فلولا انکن تم غیر مدینین فلولا انکن تم غیر مدینین یہ لولا ان کنت میرا مدینی نا یہ پہلا لولا اعزاب علاوت فلقوما کا ادا ہے اس کا کیا ہے اعادہ لبعدل احد ہے کہ وہ پہلا لولا دور چلا گیا تھا اب اگر یہاں حکم ذکر کر دیا جاتا ترجعون اونا تو ممکن ہے کسی طالب العلم کو شبو پیش آ جاتا اس لیے, اس لیے اس لولا کو دوبارہ ذکر کر کے پھر ترجعون ہا کو ذکر کیا گیا ہے کچھ سمجھ آیا ہے جی؟ پہلا لولا جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا دور چلا گیا تھا اس لیے اس لولا کا پھر اعدا کیا گیا یادہ کر کے پھر ترجم ہاد جزا ذکر کی گئی ہے اگر بغیر یادے کے جزا کو ذکر کیا جاتا تو ممکنہ کسی کو شبو پیش آ جاتا اس شبوں کو رفا کرنے کے لیے اس پہلے لولا کا اعادہ کر کے پھر حکم ذکر کیا گیا ہے اور جزا ذکر کی گئی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یادہ یادہ لے بو دحد یادہ بوجہ بود احد یادا برائے بود احد سارے اس کے نام ہیں اور بات ایک ہے سمجھا نا صحیح ایک اور مثال بھی دیکھ لو حضرت سورج توبہ کھلو پارا کون سا ہے دس پارا دس ہے والا مو اور سورج توبہ ہے رقو نمبر دو ہے ابتدا سورت میں رقو نمبر دو ہے جی كيف يكونوا للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ملغي كيف وان يظهر عليكم لا يرقب فيكم الا هو ولا اکثر نل گیا ہے مل گیا سب کو کیف یقون ال مشرقین آہدن کس طرح ہو سکتا ہے مشرقین کے لیے ساتھ معاہدہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیف یقون ال مشرقین آہدن ہی وعند رسول ہیل مشرقین کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاہدہ کس طرح ہو سکتا ہے یعنی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے اب اس کے موق کو ذکر کیا جاتا سمجھا نس لیکن اللہ پاک نے آگے شروع کر دی اور باتیں اللہ آند مسجد الحرام فمستقام الحکم فسقیم الحم اللہ یہ درمیان میں اور باتیں آ گئی تھی آگے پھر اس کیفا کا حکم بیان کرنا تھا تو کیفا کا یادہ کیا جائے کیفا باظہ والے گملا قبوفی گم علم والا ان کے ساتھ معاہدہ کیوں ہو جبکہ وہ ظالم تمہاری کسی بات کا بھی رعایت نہیں کرتے نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں سمجھا سی اور کسی چیز کا بھی نہ معاہدے کا لحاظ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیوں ہو گئے پہلا کیفا جو ہے وہ چلا گیا تھا نا دور اس لیے دوبارہ کیفا کو ذکر کر کے اس کے مقتضیات کو ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی معاہدہ کے مقتضیات کیا ہیں وہ یہ ہے لاجر قبوفی کم علم واجر کمفائم تابا <تصفح> کلوبم اکثر سمجھ آیا ہے یہ دوسرا کیفا جو ہے یہ پہلے کیفا کا کیا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ادا لبل آہد ہے سمجھا بس مثالیں اور بھی بہت ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تو آئیں کرتا رہوں گا اللہ اب صحیح پرانے پاک بند کر دو توجہ کرو اب آخری اصطلاح ہے وہ سمجھ لو اچھی طرح توجہ ہے نہیں آئے اور جو آخر میں ساتھی بیٹھے ہیں چھپے بیٹھے ہیں ستونوں کے پیچھے توجہ کرو ذرا غور کرو اس اصطلاح کا نام ہے جباریت کیا ہے جباریت. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لمبی بات ہے لیکن میں آمدن لمبی بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے بفضل فضل اللہ تعالیٰ مشکل نہیں ہے بس توجہ کی ضرورت ہے اللہ تبارہ کا وطلا نے حق سمجھنے کے لیے انسان کو دل و دماغ عطا فرمایا ہے حق سمجھنے کے لیے حق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہے حق کو سننے کے لیے آمد. کان عطا فرمائے ہے حق سمجھنے کے لیے آمد. دل و دماغ عطا فرمایا حق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں حق کو سننے کے لیے آمد. کان عطا فرمائے اس پر بس نہیں کیا بلکہ پورے جہان کے اندر اپنی وحدانیت کے دلائل قائم فرما دیے یہ درخت یہ سورج چاند ستارے آسمان زمین پہاڑ دریا سمندر انسان بکریاں بھینسیں گائے سانپ بچھو تمام حیوانات نباتات جمادات یہ ساری اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے لیے یہ جی چیزیں بنا دی اور قائم کر دی ہیں جی یہ دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے سمجھ رہے ہو تاکہ انسان دیکھے غور و فکر کرے اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھے اس پر بس نہیں فرمائی بلکہ پھر پیغمبر بھیجے کیا بھیجے پیغمبر بھیجے جنہوں نے آ کر مخلوق خدا کو مسئلہ توحید سمجھایا بیان فرمایا اور سمجھایا اس پر بھی بس نہیں فرمائی بلکہ پیغمبروں پر کتابیں نازل فرما دی کیا نازل فرمائی کتابیں نازل فرمائیں جن کے اندر دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ دلائل وہی اور تخویف تبشیر زجر شکوے ہر طرح سمجھانے کی اللہ تبارک و تعالی نے پوری کوشش فرمائی اس سب کچھ کے باوجود کیا کہہ رہا ہوں میری طرف توجہ کرو ٹوپی والے بزرگوں سفید کپڑوں والے ادھر میری طرف توجہ کرو سمجھو بات سارا بھی نہ کرو نا بازو پر سیدھے ہو کر بیٹھو بزرگوں سیدھے ہو کر بیٹھو توجہ کرو ذرا اس سب کچھ کے باوجود جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں اور علما کی دعوت کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اس کو قبول نہیں کرتا الٹا پیغمبروں کو کہتا ہے تو شاعر ہے تو پاگل اور مجنون ہے تو ساہر اور جادوگر ہے اور کمبروں کو اور علماء کو دھکیل کر باہر آگے دھکے دے کر بھگا دیتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ صلاحیت جو عطا فرمائی ہوتی ہے اللہ پاک نے وہ صلاحیت سلب کر لیتے ہیں حق کو قبول کرنے والی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں سلب کر لیتے ہیں چھین لیتے ہیں اب اس کے بعد اس کے دل کے اندر ایمان کبھی داخل نہیں ہوگا اور اس کے دل کے اندر کا کفر کبھی خارج نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں جباریت کیا کہتے ہیں ہاں سنو سنو ابھی بات آدھی بھی نہیں ہوئی میں چل رہا ہوں آگے پھر کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں ان کے لیے تو تکرار جو ہے مذر ہے سمجھا لیکن جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے تقرار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اچھی طرح بزرگوں یوں تو کر کے نہ بیٹھو جو کوئی مجلس تھوڑی ہے آپ کے کمروں والی مجلس ہاں خیال کرو توجہ کرو ذرا مشکل بات ہے سمجھ آئے گی انشاءاللہ ضرور توجہ کی ضرورت ہے اللہ نے انسان کو حق سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا حق دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں حق سننے کے لیے کان دیے پھر اس پر بس کی پورے جہان میں دلائل قائم فرما دیے تکمینی دلائل اس پر بس نہیں فرمائی پیغمبر بھیجے اس پر بسنی فرمائی کتابیں نازل فرمائیں سارا کچھ ہوا اس کے باوجود جو انسان پیغمبروں کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا الٹا ان کو ساحر شاعر مجنون قذاب کہتا ہے پیغمبروں کو دھکیلتا ہے پتھر مارتا ہے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ اس کے دل کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے ایمان قبول کرنے والی وہ سلب کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں سلب کر لیتے ہیں اور اس کے دل پر موہرے جباریت لگا دیتے ہیں جس کے بعد اس کے دل کا کفر کبھی نکلتا نہیں اور باہر والا ایمان اس کے دل میں کبھی داخل ہوتا نہیں بات سمجھ گئی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے موہرے جبریت کیا ہے مہرِ جب ہے یہ اللہ پاک اپنی جباریت کا اظہار فرماتے ہیں کس کا اظہار فرماتے ہیں جبباریت کا اظہار فرماتے ہیں تو اس کے دل کی صلاحیت کو سلب کر لیتے ہیں اور مہرِ جبباریت لگا دیتے ہیں اب ایمان داخل نہیں ہوگا اور یہ اندر والا کفور کبھی خارج نہیں ہوگا سنو آگے بات آگے چلاؤں میں یہ جبر نہیں یہ بلکہ جباریت ہے جبر نہیں بلکہ جبر یہ تب ہوتا کہ اللہ پاک حق سمجھنے کی صلاحیت نہ دیتا پیغمبروں کو نہ بھیجتا کتابیں نازیلیں نہ کرتا دلائل کو جہان میں قائم نہ کرتا اور پھر کہتا جلدی کرو قبول کرو تو یہ کیا ہو جاتا جبر ہو جاتا لیکن اللہ نے جبر نہیں فرمایا سب کچھ عطا فرمایا صلاحیت عطا فرمائی کون آنکھ دل و دماغ اتا فرمائے پیغمبر بھیجے کتابیں نازل کی دلائل قائم کر دیے سب کچھ اللہ نے کر دیا اب انسان جب اسے قبول نہیں کرتا تو اللہ جباریت جب کا اظہار فرما کر وہ صلاحیت سلب کر لیتے ہیں یہ جبر نہیں بلکہ کیا ہے جبر تب ہوتا کہ اللہ پاک صلاحیت ہی نہ دیتے سرے سے دل و دماغ نہ دیتے کان اور آنکھ پیغمبر دلائل قائم نہ کرتے کتاب نازل نہ کرتے اور کہتے حق کو قبول کرو تو یہ بن جاتا جبر اور جبر سے اللہ پاک ہے جبر سے اللہ تم نے پڑھا ہوا نہیں ہے ان الکالما روفے آن سلاسن مجنون جس کا دماغ نہیں ہے وہ مکلف ہے شریعت کا جو گالیاں دیتا رہے سمجھا سی کسی کو پتھر مارتا رہے کسی کو قتل کرتا رہے نماز بے شک نہ پڑھے روزہ بالکل نہ رکھے لیکن اس پر کوئی گنا چونکہ اس کا دماغ نہیں جائے اللہ نے جس کو دماغ نہیں دیا اس کو مکلف نہ عقائد میں نہ امال میں کسی چیز کا بھی اللہ نے اس کو مکلف نہیں کیا اللہ مکلف تب کرتے ہیں کہ دل و دماغ دیتے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے حضرت اس میں اللہ کا کوئی قصور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب مہر جباریت لگا دی تو پھر اس بندے کا کیا قصور ہے بھائی اللہ تبارک وطالعہ کا کوئی قصور نہیں اللہ کی طرف سے قصور تب ہوتا کہ اللہ دل و دماغ نہ دیتا اللہ پیغمبر نہ بھیجتا اللہ کتابیں نازل نہ, نہ کرتا اور پھر کہتا قبول کرو تو یہ ہوتا جابر حالانکہ اللہ نے تو سب کچھ کر دیا اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے دل و دماغ بھی دیا کان آنکھ بھی دیا سب کچھ ادا فرمایا اب جب کہ بندے کی طرف سے تقصیر ہو رہی ہے اور بندہ پیغمبروں کی بات ماننے کے بجائے الٹا ان کو شاعر کہتا ہے شاہر مجنون کہتا ہے دھکے دیتا ہے تو اللہ نے وہ صلاحیت صلب کر لی ہے تو یہ جباریت ہے اور جابر جی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے کچھ سمجھ آیا جی ہے جی اب میں اس کی مثال دیتا ہوں تب مسئلہ واضح ہوگا انشاءاللہ شاء تعالیٰ مثال دے رہا ہوں اب مثال کے طور پر محلے میں ایک آدمی بیمار ہو گیا خدا نہ خاستہ ٹی بی کی بیماری ہو گئی اس کو پھیفڑے اس کے خراب ہو گئے محلے میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے بڑے ہاردک حکیم انہیں پتا چل گیا کہ فلانا بندہ بیمار ہے حکیم صاحب گھر سے دوائی اٹھاتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں اس کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اسے بلاتے ہیں اسے کہتے ہیں میاں میں چونکہ حکیم ہوں میری حکمت کے ذریعے مجھے پتا چلا ہے کہ تو بیمار ہے تجھے ٹی بی کی بیماری ہو رہی ہے لیکن وہ ابھی تک اول درجہ میں ہے بیماری اول درجے میں ہے یہ دوائی ہے لے لو کھا لو تم تندرست ہو جاؤ گے بعد میں جب بیماری آخر میں پہنچے گی تو پھر لا علاج ہو جاؤ گے پھر کوئی علاج نہیں ہو سکے گا اس لیے یہ دوائی ابھی کھا لو اور اپنے مرض جو ہے وہ تمہارا ختم ہو جائے وہ بندہ بجائے حکیم صاحب سے دوائی لینے کے اور حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے الٹا حکیم صاحب کو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے تو بڑا حکیم بنا پھر رہا ہے تندرستوں کو بیمار بناتا ہے سمجھا میں تندرستوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے حکیم صاحب کو گالیاں دیتا ہے حکیم صاحب چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں کچھ دن گزرے